اللہک بالله بلّہ العظيم بسم الرحمن الرّحمٰن الرحیم اللّہ صلیٰ محمد وََ محمد و اجل فرجََ اجمعین ولعن اعداحم اجمعین ذرا تصور کریں کہ ایک شخص ایک بہت ہی شاندار قسم کی ٹرین میں سوار ہوتا ہے اچھا وہ اس کی مخملی سیٹوں کی تعریف کرتا ہے اس کے طاقتور انجن کے گن ہے ٹرین کے ڈبوں کو سجاتا ہے اور بس اسی سفر کو اپنی کل کائنات سمجھ لیتا ہے وہ یہ بالکل ہی فراموش کر بیٹھتا ہے کہ مطلب اس نے ٹکٹ کس شہر کا لیا تھا اور اسے اترنا کہاں ہے اور وہ ٹرین بس گول دائروں میں گھومتی رہتی ہے بالکل یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے یہ دراصل سید ابرار حسین رضوی کی تہلکہ خیز کتاب آزاداری هدف یا وسیلہ کا وہ بنیادی استعارہ ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہماری سب سے طاقتور رسم کے حوالے سے ایک انتہائی چبھتا ہوا سوال کھڑا کرتا ہے ایک بہت ہی گہرا سوال جی ہاں سوال یہ ہے کہ کیا محرم کے مجالس ماتم اور آزاداری کی یہ تمام رسومات بذات خود ایک منزل ہے یا پھر کسی بہت بڑی کٹن اور عظیم منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے सहی. آج کے اس کا ہمارا مشن، اسی ایک سوال کی تہ تک جانا ہے ہم ان نفسیاتی اور تاریخی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے خود اپنے گرد بن لی ہیں دیکھیں یہ جو ٹرین والی مثال آپ نے دی یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے کیونکہ جب ہم معلومات اور م, صدیوں پر محیط روایات کے طوفان میں گھرے ہوتے ہیں تو انسانی نفسیات کا ایک بڑا ہی دلچسپ مگر میں کہوں گا خطرناک پہلو سامنے آتا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ انسان کے لیے کسی بھی بڑی اور مشکل منزل کی طرف مسلسل سفر کرنے سے زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ وہ ام, بس سفر کے ذرائع اور سواری ہی سے عشق کر لے واہ مطلب سفر کی مشکت سے بچنے کے لیے سواری کو ہی منزل بنا لو بالکل یہی بات ہے تو یہ کتاب دراصل ایک فکری جھٹکا ہے یہ انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے اور اپنے بنیادی عقائد کے منطقی اور شعوری پہلوؤں پر ذرا غور کرے میں سمجھ رہی ہوں یعنی مصنف یہ بتانا چاہ رہے کہ جذباتی وابستگی تو بہت خوبصورت چیز ہے لیکن لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی شعور نہ ہونا کوئی فکری ارتقا نہ ہو تو امن اپنی روح کھو دیتا ہے کتاب کا تو باقاعدہ آغاز ہی ہدف اور وسیلے کے درمیان اس فرق کو واضح کرنے سے ہوتا ہے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں تو آ, اس فرق کو ذرا اور باریک بینی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم ہدف اور وسیلے کو ہی خلط ملت کر دیں تو پوری زندگی کی سمت ہی غلط ہو جائے گی جی بالکل غلط ہو جائے گی تو مصنف کے نزبیق ان دونوں کا وہ کون سا بنیادی فرق ہے جو اس پوری کتاب کا مقدمہ بنتا ہے مصنف نے بڑی منطقی دلیل دی ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہدف یعنی جو ہماری اصل منزل ہوتی ہے وہ ایک مستقل اور اٹل حقیقت ہوتی ہے ہاں وہ زمان و مکان کے نہیں ہوتی لیکن وسیلہ یعنی اس منزل تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ تو وقت حالات اور معاشرے کی ضرورت کے تحت مسلسل بدلتا رہتا ہے, یعنی ہے. بالکل ابھی ایک عام فہم سی تاریخی حقیقت لے لیں. صدیوں پہلے طویل سفر کا واحد وسیلہ کیا ہوتا تھا اونٹ یا گھوڑا؟ جی ہاں. آج وہی سفر ہوائی جہاز بلٹ ٹرین یا جدید گاڑیوں کے ذریعے طے ہوتا ہے اب آپ خود دیکھیں وسائل میں تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے نا بالکل ٹیکنالوجی نے سب بدل دیا لیکن اگر کسی کو مکہ یا مدینہ جانا ہے تو منزل تو آج بھی وہی ہے نا جو چودہ سو سال پہلے تھی وسائل بدل گئے ہدف وہی رہا یہ تو ہے تو اس مثال کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو کتاب کے مطابق آزاداری کیا ہے کیا یہ ٹرین ہے یا وہ منزل جہاں اترنا ہے کتاب کے مطابق اگر ہم قرانی آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو آزاداری ایک انتہائی طاقتور مؤثر اور ناگزیر وسیلہ ضرور ہے लेकिन लेकिन ये आखिरी मंजिल हरगिज नहीं है बिल्कुल हरगिज नहीं है अगर शौरी तौर पर सिर्फ इसी वसीले को हदफ समझ लिया जाए ना तो इंसान सारी जिंदगी बस सफर की तैयारी में तो लगा रहेगा मगर मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाएगा ये बात एक बहुत बड़े तजाद की तरफ इशारा कर रही है मतलब अगर हमने सवारी को ही मंजिल समझ लिया है तो हमने ये तो भुला ही दिया है दरअसल वो टिकट कहाँ का कटा था जी बिल्कुल تو اگر ازاداری وہ سواری ہے وہ راستہ ہے تو پھر وہ عظیم منزل وہ حتمی ہدف کیا ہے آخر قیام حسینی کے پیچھے وہ کون سا محرک تھا جس کے لیے صدیوں سے مجالس اور مرثیے کا یہ وسیلہ اتنے تسلسل کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے اب اس سب سے بڑے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے نا کتاب ہمیں کسی ادھر ادھر کے سانوی حوالے کی طرف نہیں لے جاتی تو پھر برائے راست کسی مستند ماخذ کی طرف جی برائے راست امام حسین علیہ السلام کے اس مشہور خطبے اور وصیت کی طرف لے جاتی ہے جو انہوں نے مدینہ سے نکلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کی تھی اچھا, اس وسیعت میں کیا پیغام تھا اس میں امام نے ایک تاریخی اور بالکل واضح اعلان کیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی تکبر غرور فساد یا ظلم کے لیے نہیں نکلا بلکہ میرا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے اور میں امر بالمعروف और नहीं अनिल मु का इरादा रखता हूँ यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना बिल्कुल, ये वो हत्मी थी जिसके लिए का मैदान सजा अच्छा यहां मेरे जहन में एक फित्री सी उलझन पैदा हो रही है क्योंकि हमारे रिवायतीहन में न ये जो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का तस्वर है ये बहुत ही महदूद और इनफरादी नोयत का है हाँ वो तो है लोग इसे बहुत छोटे पैमाने पर देखते हैं जी आम आमतौर पर इसे सिर्फ इस हद तक समझा जाता है कि बस किसी को नमाज की तलकिन कर दी रोजे का कह दिया या रास्ते से कोई पत्थर हटा दिया सही कह रही है आप تو اگر مقصد صرف یہی انفرادی نیکیاں سکھانا تھا تو اس کے لیے تو مدینے میں بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا جا سکتا تھا نا مدینہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی یقیناً مصنف نے اس تصور کو اس محدود دائرے سے باہر نکال کر دیکھا ہوگا بالکل اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کتاب پڑھنے والے کے ذہن کے دریچے کھولتی ہے مصنف نے اس تصور کو انفرادی عبادات کی سطح سے نکال کر ایک بہت بڑے اور درحقیقت Uh, اصل سماجی اور عالمی کینوس پر پیش کیا ہے چھوڑا سا اس کو مزید کھولے گا سماجی کینوس سے کیا مراد ہے دیکھیں کتاب میں سورہ حدید کی ایک آیت کا انتہائی فکر انگیز حوالہ دیا گیا ہے جہاں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل اور میزان کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ انصاف یعنی سماجی عدل پر قائم ہوں سوشل جسٹس پر جی سوشل جسٹس تو مصنف اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں تمام انبیاء کی بحثت کا سب سے بڑا اور حتمی مقصد زمین پر اللہ کی حاکمیت اور اسی سماجی انصاف کا قیام تھا हم, تو پھر امام حسین کا قیام بھی اسی سلسلے کا حصہ تھا بالکل وہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا بلکہ اسی الہی سلسلے کی ایک کڑی تھی یزید کی بیت سے انکار کی اصل وجہ محض یہ نہیں تھی کہ وہ انفرادی طور پر گناگار تھا یا شرابی تھا مسئلہ اس سے کہیں بڑا تھا یعنی وہ یزید کی صرف ذات کا مسئلہ نہیں تھا بالکل نہیں بلکہ اس نظام کا مسئلہ تھا جو وہ نافذ کر رہا تھا اس کی حکومت میں تو پھر دین کا پورا سٹرکچر اور معاشرے کی بنیادی مسخ ہو رہی تھی نا سو فیصد درست آپ خود سوچیں اگر اس وقت کا حکمران اعلانیہ ظلم کر رہا ہو بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ رہا ہو اور انصاف کا گلا گھونٹ رہا ہو اور ایسے میں امام اس کی بیت کر لیتے تو وہ سب جائز ہو جاتا جی تو وہ تمام برائیاں وہ تمام ظلم رہتی دنیا تک اسلام کے نام پر جائز اور قانونی قرار پا جاتے اوف, یہ تو بہت خوفناک بات ہوتی تو اس لیے اس وقت نہیں انیل منکر کا یعنی برائی سے روکنے کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل تقاضا یہی تھا کہ اس وقت کی ظالم ترین ریاست اور حکومت کے خلاف سینا سوپر ہو جائے میں سمجھ رہے ہوں اور یہی وہ عظیم آفاقی ہدف ہے جس کی یاد دہانی اور جس کی فکری تربیت ازاداری کے اس وسیلے کے ذریعے کی جانی مقصود تھی بالکل یہی وہ ہدف ہے اب یہ منطق سمجھنے کے بعد اگر ہم اس پوری بحث کے سب سے حساس اور چونکا دینے والے حصے کی طرف آئیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں اس عظیم ہدف کو سمجھنے میں ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ اگر مقصد اپنا واضح تھا کہ سماجی انصاف قائم کرنا ہے آم, ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو پھر ہم نے اس وسیلے کو محض آنسو بہانے اور ثواب کمانے کی حد تک کیسے محدود کر دیا میں دیکھ رہی تھی کہ کتاب نے گریا کرنے اور آنسو کے حوالے سے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ تو روایتی سوچ پر ایک بہت بڑی ضرب ہے واقعی اور یہ اس عق مطالعے کا سب سے فکر انگیز اور شاید کچھ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بے چین کر دینے والا حصہ ہے وہ کیسے دیکھیں مصنف نے انتہائی سختی اور مضبوط دلائل کے ساتھ اس نظریے کو رد کیا ہے کہ آزاداری کرنے یا مجالس میں بیٹھ کر چند آنسو بہا لینے کا بنیادی مقصد محض اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا یا بخش کا کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے یعنی وہ اس کفارے والے نظریے کے خلاف ہے جی کتاب میں اس سوچ کو ایک انتہائی مہلک زہریلی اور خطرناک سوچ قرار دیا گیا ہے اور یہاں مصنف ایک بہت ہی حیرت انگیز اور چشم کشا تقابل کرتے ہیں اچھا کیا تقابل ہے وہ انہوں نے سوچ کا موازنہ مسیحیت میں موجود سلیب پر کفارے کے عقیدے سے کیا ہے واہ یہ تو بڑی گہری بات ہے مطلب جیسے عیسائی مانتے ہیں کہ बिल्कुल जिस तरह बहुत से ईसाई ये मानते हैं कि हजरत ईसा ने सलीब पर जान देकर उनके तमाम मौजूदा और आइंदा गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है और अब वो जो चाहे करे उनको छुट्टी है तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है जी बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ भी शोरी या लाशूरी तौर पर ये सोच जड़ पकड़ गई है की इमाम हुसैन की वो अजीम कुर्बानी معذل انسانوں کے انفرادی گناہوں کو دھونے کی کوئی مشین تھی hmm. اور یہ سوچ انسان کو عملی جد و جہد سے مکمل طور پر بے نیاز کر دیتی ہے بالکل وہ سوچتا ہے کہ میں نے آنسو بہالے بس میرا کام ختم لیکن ذرا ایک منٹ رکیے گا اگر ہم انسانی نفسیات اور جذبات کو دیکھیں تو رونا تو محبت کی سب سے خالص علامت ہے نا بے شک اس میں کوئی شک نہیں جب ایک انسان کسی عظیم ہستی سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے اور ان پر گزرنے والے دلخراش مظالم کی داستان سنتا ہے تو آنسو تو ایک بے اختیار اور فطری ردعمل کے طور پر چھلک پڑتے ہیں تو کیا مصنف سرے سے آنسوؤں کی اس پاکیزگی یا محبت کے اس فطری اظہار ہی کو مسترد کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے مصنف آنسووں کی پاکیزگی ان کی اہمیت یا محبت کی اس فطری جذبے سے ہرگز انکار نہیں کر رہے تو پھر ان کا اصل اعتراض کس بات پر ہے وہ جس باریک نقطے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ اگر اطاعت اور پیروی کے بغیر ہو تو وہ ایک کھوکھلا دعویٰ ہے یعنی صرف رونا کافی نہیں ہے بالکل آنسو بہانا یقیناً محبت کا اظہار ہے لیکن یہ آنسو اگر صرف آنکھوں کے کناروں تک محدود رہیں اگر یہ گالوں سے نیچے گر کر انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو نہ جگائیں نہ تو یہ اپنا اصل مقصد اور اپنی طاقت کھو دیتے ہیں یہ بات دل میں اتر جانے والی ہے کتاوٹ کی مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر یہ آنسو ایک انسان کو عملی زندگی میں ظالم کے خلاف نفرت اور مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونے کا حوصلہ نہیں دیتے اگر وہ عملی طور پر یزیدی صفات جیسے جھوٹ فریب نا سے دور نہیں ہوتا تو پھر یہ رونا محض ایک وقتی جذباتی کیفیت یا کیتارسس ہے مطلب صرف دل کا بوجھ ہلکا کرنے والی بات ہے جی یہ کوئی فکری انقلاب نہیں ہے ہدف تو یہ تھا کہ یہ آنسو انسان کے اندر ایک ایسی چنگاری پیدا کریں جو مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے جو ہر طرح کے کے ظلم سامنے دیوار بن جائے یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک شخص ان آنسو کو ایک روحانی پین کلر کے طور پر استعمال کر رہا ہو بہت خوبصورت مثال دیا آپ نے روحانی پین کلر جی نا وہ مجلس میں رو کر باہر نکلے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے اور سمجھے کہ اس کے سارے گنا معاف ہو گئے ہیں لیکن جب وہ اپنی عملی زندگی میں جائے اپنے کاروبار میں اپنے دفتر میں تو وہاں اس کے رویوں میں کہیں بھی عدل اور انصاف کا نام و نشان نہ ہو بلکہ وہ اپنے سے کمزور پر وہی وہ ظلم کر رہا ہو جس پر وہ ابھی چند لمحے پہلے رو کر آیا بالکل ہے. تو اگر صورت یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پلیٹ فارم جو دواخانہ یہ دوا دے رہا ہے یعنی ہماری مجالس اور رسومات ان کے اندر ہی کوئی بنیادی خامی پیدا ہو چکی ہے جی ہاں دوائی کام نہیں کر رہے تو پھر کیا کتاب ان مجالس کے نقاد کے حوالے سے کسی uh, قسم کی عملی اصلاحات کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے بالکل کرتی ہے اور مصنف نے اس پہلو پر بہت تفصیلی اور میں کہوں گا درد مندانہ گفتگو کیے وہ محض تنقید نہیں کرتے بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ موجودہ صورت حال کا گہرا تجزیہ کرنے کے بعد کچھ ٹھوس عملی تجاویز پیش کر رہے ہیں تو وہ تجاویز کیا ہے انہوں نے مجالس کو ان کے اصل اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے نا, تین بنیادی اور انتہائی اہم اصلاحی نکات کی طرف توجہ دلائی ہے اچھا پہلا نقطہ کیا ہے ان میں سب سے پہلا اور اہم نقطہ خود ساختہ مسائب کے حوالے سے یعنی وہ مسائب جو اپنی طرف سے بنا لیے جاتے جی مصنف اس رجحان کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں جہاں ممبروں سے محض سامعین کو رلانے کی غرض سے بغیر کسی تحقیق اور صنعت کے خود ساختہ اور غیر مستند واقعات بیان کیے جاتے ہیں hmm, یہ تو واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے ان کے نزدیک کربلا کی اصل تاریخی اور مستند مصیبت اتنی بڑی, اتنی بڑی اور اتنی مکمل ہے کہ اس میں جذبات ابھارنے کے لیے کسی بھی قسم کی مبالغہ آرائی یا افسانہ ترازی کی قطعی کوئی گنجائش جواز یا ضرورت نہیں ہے یہ بالکل درست بات ہے کیونکہ Um, جب ہم کسی تاریخی واقعے میں اپنی طرف سے رنگ آمیزی کرتے ہیں تو ہم دراصل اس واقعے کی اصلی طاقت اور اس کی سچائی کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں بالکل صحیح فرما رہی ہیں جھوٹ یا مبالنے کی بنیاد پر بہنے والے آنسو کبھی بھی انسان کو سچائی کی راہ پر کھڑا ہونے کا حوصلہ نہیں دے سکتے اور um, وہ دوسرا نقطہ کیا ہے جس کی اصلاح کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے دوسرا اہم نقطہ نکتہ... شعر و سخن اور مرثیہ نگاری کے کلچر کے حوالے سے اچھا اس میں کیا مسئلہ ہے مرثیہ صرف جذبات سے کھیلنے سامعین کو محظوظ کرنے یا کسی شاعر کی ام, فنی اور لسانی مہارت دکھانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے جی کیونکہ ماضی میں تو مرثیے کا ایک بہت طاقتور کردار رہا ہے نا جی ہاں تاریخ میں مرثیے کا ایک بہت طاقتور اور مزاحمتی کردار رہا ہے مصنف زور دیتے ہیں کہ اسے دوبارہ حسینی پیغام کے ابلاغ کا ایک مؤثر ٹول بننا چاہیے اسے ایسی شاعری ہونی چاہیے جو سماجی انصاف حریت اور ظالم کے خلاف مزاحمت کا شعور بیدار کرے زبردست اور تیسرا نقطہ اور اس کے بعد تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ فضائل اہل بیت کے بیان کرنے کے انداز کے بارے میں ہے یہاں ایک بار پھر عام ذہن کو الجھن ہو سکتی ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ فضائل تو پڑھے اور سنے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں کی عظمت اور ان کے بلند مقام کا اندازہ ہو سکے اس میں مصنف کس قسم کی اصلاح دیکھنا چاہتے ہیں دیکھئے عظمت کا اندازہ ہونا اور ان سے عقیدت رکھنا بالکل برحق ہے لیکن کتاب جس باریکی کی طرف توجہ دلاتی ہے وہ یہ ہے کہ فضائل کو محضق تلسماتی اور دیو مالائی انداز میں پیش نہیں کیا جانا چاہیے یعنی انہیں سپر ہیومنز یا مافوق الفطرت بنا کر نہ پیش کیا جائے جی اگر فضائل کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ ہستیاں ایک مافوق الفطرت داستان کا حصہ لگنے لگیں تو انسان یہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی ہم تو عام انسان ہیں ہم ان جیسا عمل کیسے کر سکتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا بہانہ بن جاتا ہے عمل نہ کرنے کا بالکل مصنف کہتے ہیں کہ فضائل کو اس انداز میں پیش کیا جانا چاہیے کہ وہ سامعین کو عمل کی طرف مائل کریں مثال کے طور پر جب حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کا ذکر کیا جائے تو اسے محض ایک جنگی داستان کے طور پر پیش نہ کیا جائے جس پر صرف واہ واہ کی جا سکے تو پھر اسے کیسے بیان کیا جائے بلکہ ان کی شجاعت کو ایک ملٹی ڈائمنشنل یا ہما صفت کے طور پر کھول کر بیان کیا جائے اس کا سبق یہ نکلنا چاہیے کہ آج کے عام انسان کو بھی اپنے دائرہ کار میں باطل اور ظالم قوتوں کے سامنے اسی حقانیت اور شجاعت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے میں سمجھ رہی ہوں یعنی فضائل کا مقصد سامعین کے اندر یہ احساس جگانا ہے کہ یہ ہستیاں ہمارے لیے ہر دور میں ایک قابل تقلید نمونہ عمل ہے جی ہاں بالکل یہی بات ہے یہ نقطہ تو واقعی تمام تر بحث کا رخ موڑ دیتا ہے اگر ہم ممبروں سے صرف اور صرف جذباتی باتیں سنتے رہیں گے مافوک الفطرت کہانیاں سنتے رہیں گے اور ہمارے اندر کوئی فکری ارتقا نہیں ہوگا تو یہ مجالس کبھی بھی اپنا وہ ام, اصل سماجی اور انقلابی کردار ادا نہیں کر پائیں گی جس کے لیے کربلا کا واقعہ برپا ہوا تھا صحیح بات ہے پھر تو یہ صرف ایک رسم بن جائیں گی بالکل یہ صرف ایک کیلنڈر کی تاریخ اور ایک سالانہ رسم بن کر رہ جائیں گی. خیر اب تک ہم نے تاریخ نفسیات اور اصلاحی تجاویز پر تو بڑی گہرائی میں بات کر لی جی لیکن ان تمام تاریخی حوالوں کو آج کے دور کے انسان کی زندگی پر منتبک کرنا بہت ضروری ہے اس پوری گفتگو کا آج کی جدید دنیا اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے یہی وہ کڑی ہے جو ماضی کے اس عظیم واقعے کو حال کی دھڑکن کے ساتھ جوڑتی ہے کتاب کے اس حصے میں نا مصنف نہایت سراحت کے ساتھ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ تعوت اور یزیدیت صرف چودہ سو سال پرانی تاریخ کے کسی تاریک باپ کا نام نہیں ہے جسے بس کتابوں میں دفن کر دیا گیا ہو بالکل بلکہ آج بھی دنیا میں استعمار سامراج معاشی استحصال اور ظلم و جبر کے مختلف نظام پوری طرح فعال ہیں یزیدیت دراصل ایک خاص ذہنیت کا نام ہے ایک ظالمانہ رویے کا نام ہے جو ہر دور میں حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے جی جو ہر دور میں حق کو دبانے انصاف کا گلا گھونٹنے اور باطل کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ذہنیت آج بھی موجود ہے یہ بہت زبردست نقطہ ہے میں دیکھ رہی تھی کہ کتاب میں عالمی سطح پر ہونے والے مظالم کو پہچاننے اور ان کے خلاف آواز اٹھانے کا جو تصور دیا گیا ہے ام, اس سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کیا بات یہی کہ مصنف نے ظالم کو پہچاننے کے لیے دور حاضر کے مختلف سیاسی اور عالمی مسائل کا ذکر کیا ہے جی جیسے فلسطین کا ذکر ہے بالکل جیسے فلسطین میں ہونے والے طویل اور منظم مظالم یا دنیا کے دیگر خطوں میں پیسے ہوئے طبقوں کی صورت حال اب اس کا مقصد کسی مخصوص سیاسی دھڑے یا فریق کی طرفداری کرنا نہیں ہے ظاہر ہے ہم بھی یہاں غیر جانبدارانہ بات کر رہے ہیں جی یہ دراصل کتاب کے اس بنیادی اصول کی ایک عملی مثال ہے کہ حسینی ہونے کا مطلب ہر دور کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اس کی پہچان کرنا اور اس کی مخالفت کرنا ہے چاہے اس ظالم کا نام اور جغرافیہ کچھ بھی ہو بالکل اور یہی ہماری سب سے بڑی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے مصنف کے نزدیک ازاداری کے اس وسیلے کا ایک انتہائی اہم مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کے, اندر دنیا کے ہر مظلوم کے لیے ایک سچی ہمدردی اور ایک سافٹ کارنر پیدا کرے हم. اور اس کے ساتھ ہی ظالم کے خلاف ایک شدید اور باشعور نفرت کو جنم دے یہ ہمدردی صرف کسی خاص جغرافیہ رنگ نسل یا فرقے تک محدود نہیں ہونے چاہیے نا بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہونی چاہیے یعنی اگر صدیوں سے جاری ہماری یہ آزاداری ہمارے یہ آنسو ہمیں اپنے وقت کے ظالم کو پہچاننے کی بصیرت اور اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں دیتے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پیغام کی روح کو سمجھائی نہیں افسوس کے ساتھ ایسا ہی ہے ہمیں لکیر کے فکیر بننے اور محض رسومات کو دہرانے کے بجائے نہ شور کی آنکھنی ہوگی بالکل مجالس کو ایک ایسا زندہ اور متحرک ادارہ بننا ہوگا جو آج کے انسان کو آج کے پیچیدہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے فکری طور پر مسلح کرے صحیح تو اس پوری تفصیلی بحث اور آج کی اس گہری نشست کو اگر ہم سمیٹیں تو تصویر بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے جی بالکل کتاب آزاداری ہدف یا غسیلہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ آزاداری کوئی جامد اور روایتی رسم نہیں ہے یہ محض تاریخ کے ایک الم ناک واقعے پر سوگ منانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم و شان متحرک درس ہے ایک باقاعدہ یونیورسٹی بالکل ایک ایسی یونیورسٹی جس کا بنیادی نصاب جس کا واحد ہدف ایسے باضمیر اور با عمل انسان تیار کرنا ہے جو عقل شعور اور حقانیت کے ساتھ اس معاشرے میں عدل اور انصاف کے قیام کے لیے عملی جدو جہد کریں جو اپنے آنسوؤں کو اپنے دکھ کو اپنی بے بسی یا اپنے گناہوں کا پردہ بنانے کے بجائے اسے اپنی سب سے بڑی انقلابی طاقت بنائیں جی ہاں اور اسی طاقتور نظریے کو مکمل کرتے ہوئے نا مصنف نے کتاب کے آخر میں ایک انتہائی گہرا اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا حوالہ دیا ہے وہ کون سا حوالہ ہے انہوں نے کربلا کی شہدا بالخصوص نوجوان شہدا جیسے حضرت قاسم اور حضرت عباس کے اس بے مثل جذبے کا ذکر کیا ہے جہاں ان عظیم ہستیوں کے نزدیک حق کی خاطر ایک سچے مقصد کی خاطر موت کو گلے لگانا شہ سے زیادہ میٹھا تھا واہ کیا جذبہ تھا ان کا نظریہ بڑا واضح تھا کہ باطل اور ظلم کے سامنے سر جھکا کر خاموشی سے سمجھوتا کر کے زندہ رہنے سے ہزار گنا بہتر ہے کہ حق کی راہ میں کٹ جایا جائے, جائے یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا کے ہر خوف ہر لالچ اور ہر طرح کے مفاد سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے हم, یہ وہ جذبہ ہے جو واقعی تاریخ کا دھارا موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے इस पूरी किताब के मुताले और इस तफसीली गुफ्तगू के बाद अब वक्त आ गया है कि हर इंसान अपने गिरेबान में झाँके और खुद से एक इंतहाई सख्त और कड़ा सवाल पूछे एक ऐसा सवाल जो हमें बेचैन करे बिल्कुल हम सबको ये सोचना चाहिए कि आज हम जो आज़ादारी कर रहे हैं जिन मजालस का हम हिस्सा बनते हैं क्या वो वाकई हमारे अंदर वो अंदरूनी और रूहानी तब्दीली ला रही हैं क्या वो हमारे दिलों में मज़लूम का दर्द और जालिम की नफरत पैदा कर रही है क्या वो हमें बाशर बना रही है چیزیں اپنے ذاتی مفادات اپنی کھوکھلی انا یا وقت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کرنی پڑے تو ہم میں وہ حوصلہ اور وہ جرت موجود ہو جو کربلا والوں کے پاس تھی یا پھر ہم نے اس عظیم آفاقی اور انقلابی پیغام کو محض چند مخصوص دنوں کی رسموں عادتوں اور سماجی تقریبات تک محدود کر کے اس کی اصل روح کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیا ہے کیا واقعی ہم اس عظیم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ٹرین کے اس خوبصورت ڈبے میں بیٹھ کر اسی سواری کو اپنی حتمی کامیابی سمجھ چکے ہیں